والحمد لله. والحمد لله على وخاتم أما بعد من بسم اللہ ابراہیم حدیث نمبر ایک سو لا يلدغ المؤمن من جحر واحد مرتين لا يلدغ المؤمن لدغ يد با فتح يفتح فعل يفعل اس کا معنی ہوتے ہیں ڈنگ مارنا ڈسنا المؤمن مؤمن ایمان والا من جحر واحد مرتائن جحر جحر کا معنی ہے سراخ کا معنی ہے سراخ اس کی جمع اجحاراتی ہیں مرتائن تو مرتبہ واحد ایک روایت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لا المؤمن من جحر واحد مرتين لا المؤمن مومن نہیں ڈسا جاتا مومن نہیں ڈسا جاتا من جحر واحد مرتين ایک سوراخ سے دو مرتبہ مومن ایک سوراخ سے دو مرتبہ نہیں دسا جاتا یہ حدیث کا ترجمہ ہے کیا مطلب مطلب اس حدیث کا یہ ہے کہ اگر انسان دنیا میں کوئی بھی عمل کرتا ہے ایک مرتبہ اس میں اس کو نقصان پہنچتا ہے اس میں اس کو تکلیف ہوتی ہے یا اس کو کوئی تکلیف اور ازیت پہنچتی ہے تو دوبارہ وہ کام نہیں کرتا یہ مومن کی شان ہے تو آئندہ وہ کام نہیں کرتا کیونکہ ایک مرتبہ اس کو اس سے کیا ہو چکی ہے تکلیف پہنچ چکی ہے ایک مرتبہ اس کو ٹھوکر لگ چکی ہے ایک مرتبہ اس کو زندگی نے سبق سکھا دیا ہے اب دوبارہ وہ اپنے آپ کو اس اذیت میں اس تکلیف میں نہیں ڈالتا اگر کامل مسلمان نہیں ہے ٹھیک ہے اس کا یہ مطلب بھی نہیں ہے کہ جو ایک مرتبہ غلطی کرنے کے بعد ایک مرتبہ اگر اس کو اس میں نقصان اور خسارہ ہو جاتا ہے یا کوئی بھی معاملہ ایسا ہوتا ہے باجود تنبیہ کے پھر بھی نہیں سنبھلتا پھر بھی وہی غلطی کرتا ہے تو وہ مومن ہی نہیں رہے گا بلکہ مراد کیا ہے کہ اقمال کی نفی ہے گا کامل مومن نہیں رہتا جی ہاں اصل اس حدیث کا شانِ ورود کیا ہے پسے منظر کیا ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جب اسلام کا پہلا مارکا وجود میں آیا غزبۂ بدر تو اس میں کئی سارے لوگ مکہ کے بڑے بڑے سردار قید ہوئے کچھ مارے گئے تو ان قیدیوں میں ایک شاعر تھا کفار اور مشرقین کا جس کا نام ابو غرہ بتایا جاتا ہے تو اس کو بھی ان قیدیوں میں قید کر لیا گیا تھا اب چونکہ بدر کے جو قیدی تھے ان کے ساتھ پھر بعد میں احسان والا معاملہ ہوا اور سب کو رہا کر دیا گیا لیکن اسی طرح ابو غرہ کو بھی رہا کیا گیا لیکن اس کے ساتھ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ معاہدہ کیا تھا اور اس شرط پر اس کو رہا کیا تھا کہ اب دوبارہ تم میری ہجو میں یعنی میری مذمت میں رسول اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا کہ میری اور مسلمانوں کی مذمت میں تم کبھی شعر نہیں کہو گے تو اس نے حامی بھری تھی اور اس شرط کو قبول کیا تھا تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو رہا فرما دیا تھا ابو غرہ کو کیونکہ یہ شاعر پڑتا تھا شعرا کی بڑی ڈیمانڈ تھی اس وقت کہ اور جب بھی جنگیں لڑی جاتی تھی تو کئی سارے قصیدے پڑھے جاتے تھے اور سب کو آمادہ کرنے کے لیے شعر گوئی ہوتی تھی مخالفین سے اسی طرح مذمت میں جیسے سرسل اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے دفاع کرنے والے سب سے بڑے شاعر کون تھے حسان بن ثابت رضی اللہ تعالیٰ تو اسی طرح جب اس کے ساتھ یہ معاہدہ ہوا تو یہ جب رہا ہو کر گیا تو اس نے دوبارہ وہی کام شروع کیا اور رسول اللہ, صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں مشتاخیاں کرتا پھرتا تھا اس کے بعد دوبارہ ایک موقع پر وہ قید ہو کر رسول اللہ, صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آیا جب دوبارہ قید ہو کر آیا تو اب اس نے کہا کہ اب مجھے معافی دے دی جائے اب میں ایسا کچھ نہیں کروں گا اور آپ کی سات یا قدس کے بارے میں کبھی منہ نہیں کھولوں گا تو رسول اللہ, صلی اللہ علیہ وسلم اس موقع پر یہ چا فرمایا تھا لا من جحر ہر مرتے بات آئی سمجھ میں کہ نہیں کہ پہلی مرتبہ ہم تمہیں رہا کر کے غلطی کر چکے ہیں اب ہم تمہارا وہ غلطی نہیں کریں گے تو مومن کو بھی چاہیے کہ وہ اپنی غلطیوں سے سبق سیکھے مومن کو بھی چاہیے کہ وہ اپنی غلطیوں سے اپنی ٹھوکر سے سبق سیکھے اور ہاں ایک بات اور بھی یاد رکھیے انسان کی مختصر سی زندگی ہے ضروری نہیں ہے کہ ہر معاملے میں خود ہی ٹھوکر کھا کر سملے گا کبھی لوگوں کی ٹھوکریں دیکھ کر بھی سنبھلنا پڑتا ہے لکمان حکیم سے کسی نے پوچھا تھا کہ آپ نے ادب کہاں سے سیکھا ہے کھاگے ادبوں سے علم کہاں سے جاہلوں سے بات نہیں آ رہی سمجھ میں تو ضروری نہیں ہے کہ ہم خود ہی ٹھوکر کھا کر خود ہی سنبھلیں گے خود ہی نقصان اٹھا کر خود ہی سنبلیں گے کبھی سامنے والے کو دیکھ کر بھی کبھی دوسروں کی نقصانات سے دوسروں کے فوائد سے بھی انسان کیا کرتا ہے اچھی بات کو لے لیتا ہے اور بری بات کو چھوڑ دیتا ہے لوگوں کی ٹھوکروں کو دیکھ کر لوگوں کی برائیوں کو دیکھ کر بھی انسان اس سے کبھی بچتا ہے اس مختصر سی زندگی میں ضروری نہیں ہے کہ ہر وقت خود ہی ٹھوکریں کھائے گا اور خود ہی سنبھلے گا کبھی دوسروں کو بھی دیکھ کر اپنے آپ کو ٹھیک کرنا پڑتا ہے مر ایک سوراخ سے دو مرتبہ تو مومن ایک سوراخ سے دو مرتبہ نہیں دسا جاتا اللہ اکبر ترکیب دیکھیے جی مرتين مرتين تو لا يلدغو فعل مجہول لا فیل مجہول المین مالم یوسم فائل ہو بھی کہہ دیں آپ من جار جحرن موصوف واحدن صفت موصوف صفت مل کر ممیز موصوف صفت مل کر ممیز مرتعی میں تمیز ممیز تمیز مل کر مجرور من جار کے لیے جار مجرور مل کر متعلق ہوئے لاغ و اپنے نائب فعل اور متعلق سے مل کر خبریاں ہوا لاغغ ہوا فعل المن و نائب فعل منجار جوہرن موصوف واحدن صفت مصروف صفت مل کر ممس مرتعین تمیز ممس تمیز مل کر مجرور منجار کے لیے جار مجرور مل کر متعلق ہوئے لا اللہ فعل مجہول کے جملہ فعلی خبریہ ہوا حدیث نمبر ایک سو انتیس ملو من لا ملا یانو جار وقف کریں گے تو بابا کہ حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ نے فرماتے ہیں رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا اللہ جنت میں داخل نہیں ہوگا ملا یمن جب آپ پڑھیں گے تو ملا یا با فعل یا اس کا مطلب ہوتا ہے محفوظ ہونا معمون ہونا جار जार کہتے ہیں پڑوسی کو جار کیسے کہتے ہیں پڑوسی جارو ہو اس کا پڑوسی بواعقا بواعق جمع ہے باعقاتن کی بواعق بواعق جمع ہے کس کی باعقاتن باعق کہتے ہیں کسی مصیبت کو آفت کو کسی بھی برائی کو تو بوا ہو اس کی جمع ہے دیکھیے ذرا لایت الجنت جنت میں داخل نہیں ہوگا من وہ شخص لا یق منو بوائقه جس کے پڑوسی اس کے شر سے محفوظ نہ ہو لا یق محفوظ نہ ہو جاروح محفوظ نہ ہو جاروح اس کا پڑوسی بوائقه اس کے شر سے لا يدخل الجنت جنت میں داخل نہیں ہوگا من وہ شخص لارو لا جس کا پڑوسی محفوظ نہ ہو بواق اس کے شر سے اس کی مصیبت سے اس کی تکلیف سے اللہ اکبر کے پڑوسی وہ مومن نہیں ہے کہ جس کا پڑوسی اس کے شر سے محفوظ نہ ہو پڑوسی کو تکلیف دینے والا مختلف قسم کی اذیتیں ہم پڑوسیوں کو دیتے ہیں کبھی ہمارے گھر کا شور شرابہ پڑوسی کے لیے تکلیف کا باعث بنتا ہے چاہے وہ کوئی بھی حال ہو ہمارے ہاں دوسرے کا حق کا خیال رکھا ہی نہیں جاتا ساتھ والے گھر میں ماتم بچا ہوا ہوگا اور یہاں خوشیوں کے شادی بج رہے ہوں گے احساس تک نہیں ہوتا کہ کسی کے دل پہ کیا گزر رہی ہے اور ہم کیا کر رہے ہیں محلے میں خود ہی اسی وقت اپنے پڑوسیوں کے اپنے جاننے والوں کے جنازے پڑھتے ہیں خود ہی ان کی تدفین میں شریک ہوتے ہیں اور اسی دن آ کر اپنے گھر میں وہی شادیاں نے بجا رہے ہوتے ہیں اور اپنی خوشیوں کا اظہار اس طریقے سے کر رہے ہوتے ہیں جو ناجائز اور حرام ہے کیا یہ دین ہے کیا یہ ہم مسلمان ہیں چھوڑ دیجئے مسلمانی کو اٹھا کر ایک طرف انسانیت کے بھی کوئی تقاضا ہوتا ہے یہ تو جانور بھی ایک دوسرے کا خیال رکھتے ہیں اتنا کچھ لیکن ہم انسان اتنے گر چکے ہیں اور پھر اوپر سے مسلمان ہو کر اتنے گر چکے ہیں کہ ہمیں دوسرے کا احساس نہیں ہوتا ہمیں صرف اپنی تکلیف اپنی تکلیف تو لگتی ہے لیکن کسی کی تکلیف کا ہمیں احساس نہیں ہوتا یاد رکھیے ہم اس وقت تک ٹھیک نہیں ہو سکتے ہماری حالت اس وقت تک نہیں سدھر سکتی جب تک ہم دوسرے کی تکلیف کو اپنی تکلیف نہ سمجھیں ہم کسی کے ساتھ جو معاملہ کرتے ہیں پہلے اپنے آپ پر اس کو دیکھیں اگر یہ حال مجھ پر آئے تو میری کیا حالت ہوگی میرے کیا جذبات ہوں گے پھر یہ سارے حالات درست ہو جاتے ہیں وہ شخص جنت میں نہیں جائے گا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے ہیں بڑا نمازی ہی ہوگا بڑا تہجد گزار ہوگا اس کے گھر کا کچرا اس کے گھر کے سامنے پڑا ہوتا ہے اس کے گھر میں میوزک اتنی تیز آواز میں لگتا ہے کہ ساتھ والوں کو تکلیف ہوتی ہے رات بھر ڈرامے دیکھتے رہتے ہیں اور ساتھ گھر والے سکون سے سو نہیں پاتے اور طرح طرح کی خرافات میں پھنسے ہوئے ہوتے ہیں اور ساتھ والوں کو تکلیف پہنچا رہے ہوتے ہیں اپنے بچوں کو لگام نہیں لگا کر رکھتے اور وہ گلی میں شور مچا رہے ہوتے ہیں اور سب کے لیے اذیت کا باعث بنتے ہیں ہر ایک کے منہ سے نکلنے والا لفظ ان کے لیے بد دعی کلمہ ہوتا ہے خود ان بچوں کے لیے اور ان کے والدین کے لیے یہ ہمارا معاشرہ ہے یہ ہماری سوسائٹی ہے یہ میں بھی جانتا ہوں آپ بھی جانتے ہیں کہ ہم کس کس طریقے سے لوگوں کو اذیت پہنچاتے ہیں کس کس طریقے سے ہم لوگوں کو تکلیف لوگوں کی تکلیف کا باعث بنتے ہیں اگر ایسا ہے تو یاد رکھیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ فرمان کہ وہ شخص جنت میں نہیں داخل ہوگا جس کے پڑوسی اس کے شخص سے محفوظ نہیں ہے ہم کیا کرتے ہیں پڑوسی کے ساتھ ہمارے کیا معاملات ہیں پڑوسی کے ساتھ ہمارے رسول و ضوابط کیا ہیں ہمارا اسلام کیا کہتا ہے اور ہمارا ویسے معاشرے اور سوسائٹی کا قانون کیا کہتا ہے ایک بندہ اس کے پڑوس میں کوئی بھوکا تڑپ تڑپ کر رات کو سو جاتا ہے اور دوسرا ہے کہ وہ خود بھی سیر ہو کر اس کے بچے بھی سیر ہو کر کھانا کھاتے ہیں ان کا کھانا ڈھیر سارا بچ جاتا ہے اور وہ فریزر کر کے آرام سے سو جاتے ہیں کوئی ہے قانون ان سے پوچھنے والا دنیا کا کوئی قانون نہیں ہے کہ اس سے پوچھ سکے کہ کیوں آپ کا پڑوسی بھوکا سویا اور آپ نے آپ کے بچے اور آپ نے سب نے پیٹ بھر کر کھانا کھایا اور باقی ضائع بھی کر دیا ہے کوئی پوچھنے والا کوئی دنیا کا قانون نہیں آپ سے پوچھنے والا نہ مسلمانوں کا نہ غیر مسلموں کا لیکن جیسے ہی یہ دنیا ختم ہوگی ایک جہاں اور بسنے والا ہے اس جہاں میں سب سے پوچھا جائے گا پڑوسی کے بارے میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تو فرما رہے ہیں کہ پڑوسی کے بارے میں جبریل امین نے اللہ تبارک و تعالیٰ نے جبریل آمین کے واسطے سے مجھے اتنی تاکید کی اتنی تاکید کی مجھے یہ شک ہونے لگا کہ کہیں پڑوسی کو وراثت میں حقیقی نہ مل جائے یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے ہیں اتنی تاکید پڑوسی کے بارے میں کی گئی کہ مجھے یہ وہاں ہونے لگا کہیں پڑوسی کو بنا وارث ہی نہ بنا دیا جائے اور آج ہم دیکھیں کہ ہمارا پڑوسی کے ساتھ کیا رویہ ہے یاد رکھے پڑوسی رشتہ دار ہو اس کے ساتھ اچھے تعلقات قائم رکھنا اس کے ساتھ صلاح رحمی والا برتاؤ کرنا اچھے طریقے سے برتاؤ کرنا اس میں انسان تین حقوق ادا کرنے والا بنتا ہے ایک سلینی کر رہا ہے رشتے داری کا حق ادا کر رہا ہے پڑوسی کا حق ادا کر رہا ہے اور بحثیت مسلمان اپنی مسلمانی کا بھی حق ادا کر رہا ہے دوسرے نمبر پر وہ پڑوسی ہے کہ جو رشتے دار نہیں ہے بس صرف مسلمان ہے یا دو حقوق انسان ادا کرتا ہے ایک بحثیت مسلمان اور دوسرا بحثیت پڑوسی ہونے کے نمبر تین آپ کے پڑوس میں غیر مسلم آباد ہے مسلمان بھی نہیں ہے آپ کا دار بھی نہیں ہے آپ پھر بھی ایک حق اس کا ادا کرنے والے ہیں آپ اور اس کا ایک حق ہے وہ کون سا پڑوسی ہونے کا اگر غیر مسلم ہے تو ایک حق رکھتا ہے کہ وہ پڑوسی ہے آپ کا اگر مسلمان بھی ہے تو پھر دو حق رکھتا ہے ایک پڑوسی ہونے کا اور ایک بحثیت مسلمان اگر پڑوسی بھی ہے اور رشتہ دار بھی ہے تو تین حق رکھتا ہے ایک رشتہ داری کا حق ہے نمبر دو مسلمانی کا حق ہے نمبر تین پڑوسی ہونے کا حق ہے تو میں بھی سوچوں آپ بھی سوچیں گے کیا ہم اپنے پڑوسیوں کے حقوق کا خیال رکھتے ہیں اگر رکھتے ہیں تو بہت اچھی بات ہے دنیا میں بھی آپ کی نیک نامی ہے اور آخرت اللہ تبارک و تعالی بھی جزا اور بدلہ عطا فرمائیں گے اگر نہیں رکھتے تو ذرا غور کیجیے اور آئندہ سے احتیاط کیجیے اپنے آپ کو تلقین کریں اپنی نسلوں کو تلقین کریں کہ پڑوسی کا بڑا حق ہے ہم حقوق الباد سے نہیں ڈرتے اس لیے میں بار ہاں کہتا ہوں کہ حقوق علی بات سے ڈرو یہ بڑا خطرناک معاملہ ہے میں یہ نہیں کہتا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے حقوق ادا نہ کرو لیکن یاد رکھو اگر تم نے نمازیں نہیں پڑھی ایک کام کا سجدہ بھی تمہارا لگ گیا تو وہ رب غفر رحیم ہے, این ممکن ہے کہ تمہیں سب کے سب حقوق معاف کر دے لیکن تم ہزار سجدے لگا دو لیکن لوگوں کے حقوق آپ پر ہیں تمہیں کبھی بھی معافی نہیں مل سکتی یہ ہے فرق حقوق اللہ اور حقوق الباد میں اس لیے میں یہ نہیں کہہ رہا کہ حقوق اس کی کیا گارنٹی اخلا تبارک و تعالیٰ معاف فرما دیں گے لیکن امکان تو ہے نا لیے انتہائی احتیاط کی ضرورت ہے حقوق العباد کے اندر لایت ما یوجاروح بوا ایک جنت میں وہ شخص داخل نہیں ہوگا مل یکمن و جاروح جس کا پڑوسی محفوظ نہ ہو بوا اس کے شر سے اس کی تکلیف سے اللہ اکبر ترکیب دیکھیے لایت منارو لا بابا لا يدخل فیل الجنت مفول فی اس میں ضمیر فائل نہیں ہے بلکہ موصول سے لئے اس کا فائل بنیں گے من اس میں موصول لا يدخل فعل الجنت مفول فی من اس میں موصول لا من فعل جار و مذاف حضمیر مذاف کے لے مضاف مضافلے مل کر فائل لا من فعل کے لیے ببا عقہ مضاف حضمیر مضافل مضاف مضافل مل کر مفول بھی فیل اپنے فائل اور مفول بھی سے مل کر جملہ فیلی یا خبریہ ہو کر سلا ہوا من اس میں موصول کے لیے موصول سلا مل کر فائل ہوئے لا خلو فعل کے لیے لا خلو فعل اپنے فعل اور مفعول فی سے مل کر جملہ فعلیہ خبریہ ہوا۔ اسے دیکھیے لا يدخل الفل الجنت مفعول فی من موصول لا يامن فیل جارو ومضافہ ضمیر مضافلہ اللہ مضافلہ مضاف مل کر فاعل بوائقه بوائق مضافہ ضمیر مضافلہ ضاف مضافلہ مل کر مفعول بہ فیل اپنے فاعل اور مفعول بہ سے ملکر کر جملہ فعلیہ خبریہ ہو کر من موصول کے لیے موصول صلہ مل کر فائل ہوئے لاید فعل کے لیے لاید فیل اپنے فائل اور مفول فی سے مل کر جملہ فعلیہ خبریہ ہوا فآخر دعوانا ان رب اللہ تبارک وحم سب کے مناثر ہوں سب کو خیر و حافیت سے رکھیں سب کو حفظ و امان میں رکھیں